نحن فلولا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پس تم ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے پہلے قریش باس بادل موت کی تقزیب کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ناممکن ہے کہ جب ہم گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور صرف ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ملحدانہ شبہ کی تردید کے لیے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھی تو جو ذات تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پر قادر تھی کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گی دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے آیت اٹھاون میں ان کے شبہ کی مزید تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت کے ذریعے منی کے جس قطرے کو ان کے رحم تک پہنچاتے ہو نو ماہ اور کچھ دنوں میں تخلیق کے مراحل سے گزار کر کون اسے ایک زندہ انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زن و شو میں شہوت پیدا کی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش ڈالی اور مجامعات و معاشرت کی طرف ان کی رہنمائی کی اور منی کے قطرے کی رحم مادر میں پرورش کی اسے گوشت پوست اور ہڈی کا ڈھانچہ دیا اسے دھڑکتا دل دیا اس کے لیے آنکھ کان اور ناک بنایا اور وہاں جب اس کا نمو مکمل ہوا تو رحم مادر کو حکم دیا کہ اسے دھکا دے کر باہر نکالے تو جو باری تعالی اس پر قادر ہے وہ یقیناً اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے